ان لینا بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان پر عمل کرنے سے تکبر کیا اور عمل نہ کیا لا تو فتح ابو سمائی ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اولا ید خلون اور ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتا یلج الجمل فی سم الخیاط یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے جیسے اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہوتا ویسے ہی یہ جنت میں کبھی نہیں جائیں گے وہ قذا الک نجز المجرمین اور اسی طرح ہم مجرموں گنہگاروں کو بدلہ دیں گے لهم من جهنم میہادن ان کے لئے جہنم کی آگ کا بچھونا ہوگا نیچے بھی آگ ہوگی دائیں بھی آگ ہوگی بائیں بھی آگ ہوگی اور اتنی سخت آگ ہوگی کہ دنیا کی سب سے گرم ترین آگ سے بھی ستر گنا زیادہ تیز آگ ہوگی وہ من فوقیم گواش اور ان کے اوپر بھی آگ ہی آگ ہوگی وہ کدال کر اور اسی طرح ظالم گنگاروں کو ہم بدلا دیں گے ولدین آمن و امین وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے لا نکلف نفسن الا و ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے اصحاب جنا یہی لوگ جنتی ہیں ہم خالدون ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے وَنَزَعْنَا مَا فِي سدور مِنْ گلن جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے دنیا میں آپس میں کوئی رنجش کسی کی رہی ہو اب جنت میں سب چلے گئے تو وہ رنجشیں جنت میں باقی نہ رہیں گے فرمائیں وہ نزانہ مافی سدور من گلن ان کے سینوں میں اگر کوئی رنجش ہوئی تو ہم دور کر دیں گے اور جنتی سب ایک دوسرے سے محبت کریں گے تجری من تحتهم الانحار ان کے نیچے سے نہریں رمہ دمہ ہوں گی وقالو اور وہ کہیں گے وقالو الحمدللہ اللذی خدانا لخادا وہ کہیں گے اس رب کا شکر ہے اس رب کے لیے تمام خوبیاں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ جنت عطا فرمائی اور اس کا راستہ دکھایا وما کنا لنا تدیا لولا انخدان اللہ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اے پروردگار تو ہمیں بھی ہدایت عطا فرما ہدایت پر استقامت عطا فرما جنت عطا فرما لقد جاءت رسول ربنا بالحق بے شک ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق لے کر آئے اور انہوں نے سچی باتیں بتائیں ہم نے عمل کیا وَنُودُوا نو دو انل مل جن تم ارس تموہا تم اب انہیں ندا دی جائے گی ایک مینڈا لایا جائے گا موت ہوگی موت کو مینڈے کی شکل میں اور کہا جائے گا یہ موت ہے اسے ذبا کیا جائے گا اور فرمایا جائے گا اب کسی کو موت نہیں آئے گی اے جہنمیوں تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے مسلمان اپنی سزا پا کر جنت میں پہنچ چکے ہوں گے اب جہنم میں صرف کافر ہوں گے اور جنتیوں سے فرمایا جائے گا اے جنتیوں تم جنت کے وارث ہو اب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے تو جہنمیوں کو غم بالا غم ہوگا اور جنتیوں کو خوشی والا خوشی ہوگی وہ اور وہ ندا دیے جائیں گے انہیں پکار کر کہا جائے گا انتل کمل جنت اے جنتیوں یہ جنت او تمہ تمہیں اس جنت کا وارث بنایا گیا یہ تمہیں جنت ہمیشہ کے لیے مل گئی کیوں بما تم اس وجہ سے کہ تم اچھے کام کیا کرتے تھے قرآن پاک کا پیغام ہے کہ اچھے کام کرنے سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری سے دنیا میں بھی سکون ہے قبر و آخرت میں بھی چین ہے اور جنت کی ابدی نعمتیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے کی آیت نمبر چوالیس سے ہوگا اللہ رب العالمین کا کرم ہے اور اسی کا فضل ہے کہ الحمد ہم اور پاک کی محمد میں جمع ہوئے اللہ تعالی ہمیں مکمل توجہ کے ساتھ قرآن پاک کا درس سماعت کرنے اور قرآن پاک کے نور سے ہم سب کو مرور ہونے کی توفیق عطا فرما اشاد فرمایا نادابل جنتی نار جنتی جہنمیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے ان قد و جدنا ماں وا نا جو وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا وہ تو ہم نے پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا کہ ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا کہ جو نیک عمل کرے گا اسے جنت عطا کی جائے گی تو جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے جنت میں رہ کر وہ جہنمیوں سے خطاب کریں گے اور کہیں گے اے جہنمیوں ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا کہ نیکی پر جنت ہے وہ وعدہ پورا ہوا فہل و جتم ماں و آدا تو بتاؤ تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ فرمایا تھا کیا وہ بھی تم نے پورا پالیا؟ یعنی گناگار کے لیے جہنم ہے تو کیا تم نے یہ وعدے کو دیکھ لیا وہ کہیں گے قلو نام وہ بولیں گے ہاں ہم جہنم میں ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی نافرمانیوں فرمانیوں کی وجہ سے وہ ازنم و پس بئی ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا وہ فرشتہ ہوگا وہ کہے گا اللہ علی والمین ظالموں پر گناہگاروں پر اللہ کی لانت ہو دون عن یس اللہ ظالم وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے یب گون جن اور وہ اسے ٹیرا کرنا چاہتے تھے دین اسلام کو بدلنا چاہتے تھے کا كَافِرُونَ اور وہ آخرت کا انکار کیا کرتے تھے وہ حِجَاب حجاب جنت اور جہنم کے درمیان ایک پردہ ہوگا ایک جگہ ہوگی جسے آراف کہتے ہیں وہ الل اور آراف پر رجالوئی کلم سیما ہوں <هُن> آراف پر ایسے مرد ہوں گے کہ جو جنتیوں اور جہنمیوں کو ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے کیونکہ جنتیوں کے چہرے روشن اور منور ہوں گے ترو تازہ ہوں گے جہنمیوں کے چہرے مرجھائے ہوئے اور کالے ہوں گے تو آرا پر بیٹھے ہوئے لوگ جنتیوں اور جہنمیوں کو دیکھیں گے اور انہیں پہچانیں گے آرا پر یہ لوگ کون ہوں گے تو فرمایا یہ لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے اب ایک نیکی کی ضرورت ہوگی اگر ایک نیکی مل جائے تو وہ جنت میں چلے جائیں اور ایک گناہ اگر زیادہ ہو جاتا تو وہ جہنم میں جاتے تو نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے اس وقت نیکی کی قدر معلوم ہوگی آج ہم سے کوئی کہتا ہے کہ درود پاک پڑھیں تو اتنا ثواب ہے اللہ کا ذکر کریں تو اتنا ثواب ہے ہم فضول گوئی میں یا فضول بیٹھ کر وقت ضائع کرتے ہیں اس وقت تو ان نیکیوں کی قدر نہیں ہے لیکن وہاں ایک ایک نیکی کی قدر پیدا ہوگی اور یہ عراف والے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں ایک نیکی مل جائے تو جنت میں چلے جائیں وہ ایک نیکی کے حصول کے لیے پورے میدان موشر میں مارے مارے پھریں گے اپنے باپ کے پاس جائیں گے اپنے بیٹے کے پاس جائیں گے اپنی بی بیوی کے پاس کوئی جائے گا کوئی اپنے بھائی بہنوں کے پاس جائے گا لیکن کوئی اس کو ایک نیکی دینے کو تیار نہ نہیں ہوگا تو یہ جنت اور جہنم کے درمیان بیٹھے ہوں گے کہ اب ہمارا کیا فیصلہ ہوگا اسی طرح آراف پر وہ لوگ بھی ہوں گے جنہیں اللہ تعالی نے شہادت کا رتبہ تو دیا لیکن شہید اس حال میں ہوئے کہ ان کے والدین ان سے ناراض تھے اب والدین ناراض ہیں اس لیے جنت سے روک دیا جائے گا شہید ہونے کے باوجود وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے تیسرا فرمایا کہ آراپ پر ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کے والدین میں سے کوئی میں سے ایک راضی ہوگا ایک ناراض ہوگا ماں راضی ہوئی تو اس نے باپ کو ناراض کیا ہوگا یا باپ راضی ہوگا تو ماں کو ناراض کیا ہوگا اس وجہ سے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا ایک خوف کا عالم ہوگا جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو ان کی نعمتیں دیکھ کر انہیں جنت میں جانے کی اور تڑپ ہوگی اور جب وہ جہنمیوں کو دیکھیں گے تو خوف کے مارے وہ لرس جائیں گے وہ نہ دو اشا بل آراف والے جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو وہ جنتوں کو پکاریں گے اور کہیں گے اے جنتیوں ان سلام علیکم تم پر سلامتی ہو تم پر سلام ہو لم ید خلوہ یت یہ آراف والے ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے مگر جنت میں جانے کی امید رکھتے ہیں تمنا رکھتے ہیں وہ ادا سریفت اور جب ان کی نگاہیں پھر گی قو اشا بن جہنمیوں کی طرف اور وہ جہنمیوں کے عذاب کو دیکھیں گے تو کاپ جائیں گے قالو وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب لا تجعلنا الظالمین تو ہمیں ان ظالم قوم کے ساتھ اس گناگار قوم کے ساتھ جہنم میں داخل نہ فرمانا اور ہمارا معاملہ ان کے ساتھ نہ فرمانا